ناري رسالات حضرتي الاما مولانا خزال عمام جيشتي صاحب والسلام على خطم الأمبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الله صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله انما يزوج دوستو گفتگو کے انداز جناب دے سامنے کچھ چیزہ چیزا مسلے بیان کرنا جنہوں کے نال بد عقیدگی دا زہر سڈے اندروں نکل جاوے اور حش اعتقاد اتکار سڈے اندر صحیح اہل سنت و جماعت اعتقاد پیدا ہو جائے ساری قوم کا دماغ اپنے دماغ وچ سوچ اپنی نہیں سوچ بیرونی دماغ اندرونی کیوں کہ تعلیم نظام ماحول سارا جو کافر ہے سوچ اپنی کمی ہوگی اس قوم کی ہوں بیرونی سوچا اس قوم کے اندر کار فرمان ان گی گلیر سوچ اسلام بندر تنقید نہیں ہو سکتی تنقید اسلام ہے کون جی کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے جی وہ جڑے بیرونی سوچا نے ان گلی سوچ اسلام وہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تو تنقید نہیں کی اسلام تو کسی نے کچھ آخ نہیں پتہ نہیں تو جا بندہ جہا عالم جہا مولوی تنقید کرے ان شمار کر دینا شرنگیز فتنے والز فسادی امن خراب کرتا ہے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 آپ بالکل کسی نو چھیڑ دے ہی نہیں پہلے تاریف ہوں عالم دی جڑا دن دی چوٹ ہر کفر تے ہر باطل دے خلاف بول رہا کہ وقت کے حاقم میں لحاظ نہیں رکھتا وہی تاریف کرتے سن بڑا دلر بندہ بڑا حقو آدمی بڑا سچا بند ہے ہر تاریف کی جڑا لانتی کسی نو کچھ نہ آکے کفر برائی کے نام بالکل موفقت رکھا ہوگا آجی. تے کتاب کی کرے بسدا تردا جناب مطلب کتاب ہو دا ترنیاں ترنیاں گلنیا جاوے تے کسے برائی اور کفر نو نہ واہ وا جی آلم ہوا پیا ہوا ملک آئی ادھر آئی میرا فساد کا مت یہ خبیس فکر ایس وقت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 اسلام کسی نو کچھ نہیں آخد ماں ن چاہیے وہ کسی نو کچھ نہ آخ گل سننے می لگی لیکن بئیمان تو منافق بندے نی لگی مومن بندہ اس گل نڑ جنقید کنو آخد تنقید آخر نے ہمیشہ غلط نلت آخ گل غلط آخر کا نا کی صحیح غلط گلت آخنے تنقید نہیں آخد ان بکواس آخر بوتان نے جھوٹ آخد الزام آخر تنقید نہیں ہوں ہوں کوئی بندہ صاحب ہے کرام کے خلاف بولے تو کی آخ گے تنقید کرتا ہے گستاخی کا ہے بیمار بندہ بکواس کردہ ہے. تنقید ہے گلت نو گلت آخنا غلط نو گلت آخنا اسلام سب تو اچا فرض کیوں فرض ہے کہ یہ تنقید جڑی ہے نا یہ تھڈو ساڈے کلمہ سیبا کا مٹ کلمہ سیبا کی ہے لا الاحا لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ مگر اللہ اس دا پہلا جز لا جڑا جا غلط کہہ رہا جھوٹے خداوا جھوٹا کہہ رہا گلت خدا غلط کہہ رہا تنقید کلمہ سیے دا کا پہلا جز ہے پہلا حصہ جنو مٹھ کو کلمے دا آغاز آخو او آغاز ہی تھڈو تنقید ہے اگے تسلیم ہے الا باد اللہ باد ا اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کی اللہ تعالیٰ نو تسلیم کرنا ہے کہ حق عبادت کے لائق صرف وہی ہے حق مابو ہو ہوئی ہے لائی لاہ تنقید ہے اور تنقید دیا کئی قسموں ہو گئی کسی کے فیل تہ تنقید کرنی ذات سے تنقید کرنی کال پہ تنقید کرنی پھر او دے مذہب دین سے تنقید کرنی پھر کسے کے خدا دے کسے خدا دے اُتے تنقید کرنی اے تنقید دی آخری قسم ہے اس کو کوئی تنقید نہیں ہوتی کسی کو خدا کو برا آخنا یعنی برے خدا نے برا آخر ان کو برے خدا نوٹے نو خدا نو جھوٹا آخنا یہ تنقید دی آلہ قسم ہے کیوں کہ ہر بندہ اپنے خلاف سکتا ہے ہو سکتا ہے سب لیکن خدا دے خلاف کوئی نہیں سننا چاہتا ہوں اپنا دے تو لڑا کہ کی خلاف کیا بولتا ہے خدا دے خلاف کیا بولتا ہے کیڑا خدا جھوٹا جھوٹے خدا دے خلاف لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی خدا نہیں سب جھوٹے نے یہ مطلب ہے نا لا الہ علاقے تو لا علا جدو آخیا تے جھوٹے خدا ہو گئی تنقید ان آخیا گیا جھٹا کوئی عبادت دے لائق ہے ہی نہیں. مراد خدا بنے پھر دنے. تو ہون اتھے تنقید ہو گئی خداوا تے ہوں ایمان نال دسیا جے کلمہ طیبہ دا مد ہو گیا تنقید تسلیم ہوئی بعد تنقید ہو گئی پہلو کلمہ کی یہ ہے سڈے دین ایمان دا مٹھ دین ایمان دا مد ہویا کلما کلمے دا مد ہویا تنقید اور جہا خندیر آخے جی اسلام تنقید کوئی نہیں ایمان نال دسو وہ کلمے دا منکر بنیا بنے جا کلے دا منکر بنے گا او دا ایمان رہے گا دا دا لوگ آ کے بھی بیٹھتے چرا فتوا تھلے ہی نہیں جدو فتوا دتا ہی آدمان کو نہیں <laughs> آساشک رسول بن دیا تبو ایمان تو فارغ کر بٹھانا ہے کبلا میں کرا کی کہ سیاڑے نے چاننی ہوگی نا موٹے سورکھا والی موٹے سوراخی روڈ ہی تھلے ڈگ پہ چھانی ہوگی تے کبلا چھان پورا تھلے نہیں جانا روڈ کتوں جان گے مینو کوئی قدرت لو نہ کرم نوازی ایسی ہوئی یہ کوئی نہیں بریق لب گئی بزرگ لوگ فرما نے ملہ یار فو زمان نہیں سڈ کا محلہ یار فولا زمان نہیں فوا جاہل جہاں اپنے کتاب پڑھ گیا سب لیکن اپنے اہل زمانہ کو نہیں پہچانتا وہ جہل ہے پہچانا کی مطلب ہے اپنے اہل زمانے پرکھے فکر نکرے نو سمجھے زمانہ کتنے جا رہا دنیا کی سوچ ہے اس لیے پھر ادھر شریعت رسول شریعت دے نوکار نو کے دے افکار نا تکمیف دے کے پھر فتوا جاری کرنے پتا لگے شریعت رسول کے مطابق کون کی بن گا پہلی کتاب بڑھنے بن جانے عالم بننا بہت دور کی گل اے آلم بننے سب توکا تو گل انگیو آلے زمانے نہیں جانتا آلے زمانے سارے کتاب پڑھ گیا جہل عالم نہیں عالم او لئے ہوئے گا جس لے ادھر شریعت رسول نو سمجھے. او در دنیا دے حالات واقعات دے, شات, دے افکار کامال اقوال ان سارا جانے تک پہنچ کے پھر گل کرنی مان دسو جیڑی میں گل کر رہا باقی ہے نہیں ہر دوسرا بندہ آخر دا. یار کسی موبائل دیکھو نا تیٹھتے ہی تنقید شروع کر دے جی تنقید ہے کردے بکواس کنگا بندہ مولوی وہی شما کہ میں سارے مولوی مطلب کوفرت برائی کے خلاف بولنا کہ میں بندے آگونا آخر جی ماحول ہی وہ چمرہ سب سیتنا نہیں پیتا فساد کا مٹ بن گیا فلانا ہے اسلام تو کسی نے کچھ ہی نہیں اسلام پیار دا مزہ محبت کا مذہب ہے دے اور سنو ہوں میں شادت کی کہ تنقید کلمہ جا اسلام تنقید نہیں وہاں کلمے کا مڈ ویٹا جڑا کلمے کا مڈ وی بیا براد اپنے دین ایمان کا مڈ وڈیا اس دین ایمان دا مڈ وڈی بیٹھا ہال خوش ہو بیٹھا میں مسلمان بھی ہاں ہوں خوب وزاحت کر تنقید کفر نہیں آخر یہ کفر تنقید نہیں کیوں تنقید ہوں برائی دے خلاف کفر سب تیار کفر کی برا کفر تو بہت برائی. برائی؟, برائی سب تی بائی کافا ہر برائی انجاف ہر برائی کفر کفر میں نی نہیں اسلام میں برائی نہیں گل سمجھا جی اسلام میں برائی خدا دے بندے جب اسلام برائی نہیں تو کفر ہے میری برائی خود برائی وہ ساریا برائی تو ہوں کفر تنقید نہیں ہو سکتی کیوں کہ جا ہے برائی شہد تنقید کرے اپنی قوم نکے فلانی شہد تنقید کرو تھوڑی <تصف> تو غلط جدو کا تنقید نہیں کر سکتے ہوں تنقید اسلام کیم برائی نہیں سب نیکیاں نے جب اسلام سارا نیکیاں نے تنقید کرنی ہے اسلام تو کدو کرنی ہے, اسلام بچا کرنی کدو کرنی ہے, ہے جدوئی برائی کوئی اسلام میں شامل ہون لگے گی اس لیے مسلمانوں کو فردے اٹھو بولو کفر دے خلاف برائی دے خلاف تاکہ تا پاک دین گندہ نہ ہو جائے جی میں پاک ہے میں پاک رہ جائے سمجھ آ رہی نئی آئی گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی سی ہوں اسلام سان فرمایا کرے تنقید کلمہ طیبہ با کول نہیں کیوں نہیں وہ آدھے خدا اللہ بھی ہے سڈے بھی خدا ہیں ہیں بھی ہے. اسلام ہے کلمہ لا الہ پڑھو کیوں جو تسا ہک مت دوسرے لڑن لگن نال دوسرے پلیت بھی خدا بلن لگن تو تسا لا الہ کول رکھنا ہے معلوم ہوا اسلام بچاؤ دی خاطر تنقید فرد اسلام نو تنقید فرد کیسے لے اسلام ملاوٹ ہون لگے ہر کافران سنگیا سوجو مثال دے کے مسئلہ سمجھا لوہے نو زنگ لگ جاوے جنگ جدو لگتا ہے, مار لگ ہے. ہے؟ تو کی مارے بولو لوہے جنگ لگے تو ریخ بال ماری دگر ہو گئی سارا جنگ تو ریخ بال ماری دارا جنگ کف ہے ہی دیرا جنگ جب نا وانگی تو کنو ماری ویگ مال کی ماری اسلام سمجھ اے ہے لوہے وانگوں زنگ کی کوفر سے برائی دے اثرات کوفرتے نظریات کوفرتے آمال جد اسلام دے نال لگن لگ اسلام دے بیت شامل ہوگا ہوں ریگ مال چاہے پٹو رگڑا ریگ مال دے نال, تے ریگ مال دیک اصول ریگ مال میں کی کہ انہیں زنگ اتارنا ہے جب لوہے پہنچنا دندے دن مک جیگ مال کچھ نہیں آخد صرف زنگ اتار د صرف کیوں اتار دائے زنگ اتار دائے تو قبلہ جیس طرح ریگ مال صرف رنگ اتار دائے اسے زنگ اتار دائے ایک طرح تنقید جڑیوں دیئے نا وہ ہمیشہ کفر تے باطل تے پرائی درگڑا پٹ دیئے حق نو تنقید کچھ نہیں آکھ دی حق والے نو کچھ نہیں آکھ دی اس صرف برے برائیاں کا رگڑا پٹنا ہے تو, تو تے چی تار رگڑا کٹی جنا تے چڈ دیا کر میں کی بلا یہ تو لاکھ روپیہ نے سارے سنگ بنے کہ کیوں میں کسان دے کے رگڑا پٹی آنا ریگ مال لوہے دا رگڑا نہیں پٹتی ریگ مال زنگ دا رگڑا زنگ دا دیئے نا ہے حق دی تنقید جدو کرے گا تو صرف اہل کفر اہل پاٹل اہل دلالت کمرہ لوگوں دا رگڑا پٹے گی تنقید حق کے اتنے کدی اثر انداز نہیں ہوں سیانے آتے نے سیانے آخر نے کہ لوہا کہوہارا سونا جڑا ہوں گا نا سونا یہ کدی کباڑ خانے نہیں جانا سونا کدی کباڑ خانے کیوں نہیں جانتا کہ سونا جنا مرضی پرانا ہوئے اے دی قیمت ہمیشہ قائم ہے یہ بیکار ہوں نہیں میں کہ قبڑ سارے کا میں کہ پبالا بنے پائے مر میں لوہا کبالخانے جانا ہے سونا کمالخانے نہیں جانا کیوں کہ لوہے تو وقت آ جنا کدی بےکار نہیں ہو سکتا میں کہ پترو جی بڑوں نہ ہرک والے تو پھر تا تو قبالا ہو نہیں سکتا حق کے خلاف جلا بولے نا اپنا قبالہ ہو جق نچھ نہیں ہو سکتا ہے جی تو آسان کرنے آ جدو تنقید پھر رگڑا نکلد جھوٹیاں کا بئیمانا شیتانا کا لانتیاں کا اسلام دشمنا کا ہے جی رگڑا ان نکلد حق کا رگڑا بھی نہیں نکلتا ہک وال رگڑا بھی سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اچھا ہن کبلا اسلام تنقید دا مذہب تنقید نال پچ دونو اتے جی پوشل ہاتھ رکھو مجدد بنا پھر دفی نہیں انہوں دا اپنا ایک مجدد ہے ہاں ہریہ پگا کی کسے کفر تے برائی دے خلاف ان دا نہ کلام نہ کفرت خلاف تنقید ہے نہ انہیں کسی ہے آخنا نہ مرا ڈراما رچائی فرد ایویں چکی پھر دنے. اصلے اصل سال بہت تو کسے کسی نوج آخنا ہی نہیں اصلے چکن کا مقصد کی خسرے نسلا رکھ انہیں آخر دشمنی کہڑا کسی آخر خسرے اخلا رکھ انہیں آخر سا دشمنی کہڑا جنہیں کسی نو آخنے کچھ نہیں تنقید کرنی نہیں سنو مت جا کی ویڈی پہچان او کہ اسلام اہل اسلام جد کافرانہ نظریات پیدا ہندے ہند اسلام مسلمانہ دے اندر بگڑ لگتا اندر فساد پہن لگتا مجدد دا کم ہوں جا امت رسول دا صحیح دین سچی شکل پیش فرما تو کی کردہ پھر مجدو تنقید کردہ وہ دستا الو دو آفرجے آ برائی یہ اسلام نہیں اسلام ہے مجدد بنتا ہی تنقید نہ مدد مانے نواں کر مطلب کہ جو غلط لگے گل تنقید اپنے تنقید کے ریک بال کے نام انہیں کر کے زنگ اتار کے پرا مارنا اور شریعت رسول نی شکل چسلمان پیش کر دینا ہے سارے تقبیر حضرت علامتی بس دا دا دا دا دا دا جو اور تنقید تنقید ایمان محفوظ رہنا سر وہی تنقید, تنقید مخالف بن گیا اور سن اسلام کس قدر تنقید کا مزہ ہوتے سجے فاروق ہے ربی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھے حضرت حزیفا بن جمان صاحب ہی آ پوچھا حضرت خیر پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ آپ نے فرمایا میں اس واسطے پریشان بیٹھا کہ تصا مین غلط کام کردیاں دیکھو اور اس واسطے نہ روکو ٹوکو تجار سا وڈا ای میں نہ اینے انے نہ بن جاؤ ایڈے بےزمی نہ ہو جاؤ تسا مین اپنا وڈا جان کے میرے غلط کام نو غلط ہی رکھو حضرت فاروق آزم سد کے بادشاہ پریشان کہڑی گل ہے حضرت حزیفا بن جمان حضور دے بھی فرماندن حضرت جی کیوں پریشان ہو پریشان ہونے دی گل کہ تسا اگر غلط کیتا کیا اصا روکاں گے جی تُسی نار رکھے اچھا تلوار نال تو مار چھوڑا گے تو اچھا تو اٹھا لیا آدھ رکھنے حضرت فاروق عاظم دا اگلا فکرہ سن آپ نے فرمایا الحمدللہ اللذی جعل لی اصحاباں یقومونی اذا وججتو فرمایا سب تعریفاؤں ساللہ دیاں جن نے سڈے سنگھی ایسے بنا رہے کہ اگر اصل تیڑے ہو گئے تو سنگھی سان سا کر دینا بٹا گول ہوا پہ سمت کا پہلا تو سوچ ہی اپنی نہیں دے ایتھن مسلمان شکر پہ پڑتے نے بادشاہ خلیفہ ہو کے खलीफे वक्तों के शुक्र पड़ रहे हैं कि मैनू संगी इंजे मिले ने के अगर मैं टेढ़ा हो गया तो सीधा कर देना हम जनकीद सीधी चक्रे सीधी गल चकरे आट कुट के टेढ़ा करो ए नाम मुराद सीधी गल क्यों की खलै इन्हों के नहीं तो बोलो तो सही ना हूं वेख तनकीद मुक्की आई बुराई फैली मैं हम इसका मनफी पहलू तेरे सामने के लिया हर बंदी के उ तनकीद शुरू कीड़ी वाले ते ڑی کسے بھی داڑھی والے کول برائی ہوئی ہے شرم نہیں آئی گنگ جی داڑھی سو جھوٹ بولی پڑے ہوں داڑی والے ہے کہ یار جھوٹ پہ اور بھی بول ہو ساری دہڑی بول ہیں نہیں آخ شرم کر جھٹ پیا بولنا نہ بولتے نہیں داڑھی رکھ کے چشتی میرے خلاف ایڈی دہڑی بندے گواہ دچہ میں آخیا بڑا بے وقو بند ہے میرے کو لیا میں آخا گا داڑی من تو پھر گوائی دے چاہ داڑی داڑی روکیو پہ داڑی رکھ کے کلائی داڑی دل یہ مطلب ہویا نا خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے ہن جدو دہی آیا ویخیا بھی یار جھوٹ دی گل تو نہیں جھوٹ سے ساری داڑی آپ بھی بولتے ہیں میری دہڑی پڑی اس می لو چنگی یہ تو بے داڑی پتا جن آخو دہی رکھ لو کی آدھے مول سا دِڑی رکھتے لئے ٹھیک ہے گلتری ٹھیک یہ سا دی طبقہ آخر کوئی ولائتی طبقہ تو آدھا مول سا یہ داری کئی جب ہم پیدا ہوئے تو, تو ہمارے ساتھ داڑی نہیں تب کہاں سے آگے وہ تو, تو پتا نہیں لوگ شیتانے تو گل تو چتر کلا ہو رنگ تک آو کرنا ہوں میںبکہ انہوں آخو نا پاڑی رکھ لگا صاحب گل تیری ٹھیک ہے تین پ اچھا سہ کام کرنے ہوں نے جھٹ بھی بولنا ہوں سہ دنیا دار لوگ سہ اونچری کر جانے تو دالی رکھ لیے تو دالی دی عزت تو کریے نا تین پتہ پھر دالی دی عزت سب کو نہیں ہوں کرتے ہیں گل کہ نہیں میرے خیال سے جڑے داڑی بنا پھرتے رہے انو نا کسی उन्होंने बहुतिया बहाना ही लगा हजरा साहब दा तो फिर दत्त करिए मतलब की है असल रौला उड़ी रखी तो बुराई ते पुरन गे तो असं चलनी कोईनगे दिल्ली गल करनी होना दाड़ी रखी करी रखी करेक آخ حضرت صاحب نہیں کیونکہ دہلی تنقید ہونی ہے لہذا برائی نہیں چڑھتے دہلی چڈ لینا کیوں کہ برائییاں تنقید نہیں ہوتے گوانڈی آپ کی کڑا تنقید ہونی ہے دہڑی پولی چڑی ساری ہوں پولیچی قوم بے داہی بن گئی دا ہے بجائے برائی نو پڑتی کفر تے خلاف بولتی نہ بنتے اوی برائی مک جانی تھی ہوں برائی مکن کی بجائے سنت رسول مک دئیے برائی آم ہوگی ایمان نال دسیا جائے ہے کہ نہیں وہ جھوٹا بولیا جائے بت میری میں ایج ملاؤ میں وہ بول بھی نہیں جنت درخت لائی جا کوئی درخت اس نی لگا پہلے ایمان بنے گا تو درخت لگے گا میں صرف ایمان دا پہرے دار ہاں بس امل تصویر بعد چکر اللہ علامہ اقبال فکر سی اسے نہیں کیا فلاں کرو نماز پڑھو روزہ رکھو رکھو فلاں کیوں وہ جاندہ سی ان سوچ اسلامی نہیں میں پہلا سوچ بناو ہمیشہ فکر پیدا کردہ عمل دی دعوت نہیں دیتی وہ خود فرما ہے وہاں فکر بے نور تیرا جذب عمل بے بنیاد بہت مشکل ہے کرا شرہو شبے تارے ہزار وہ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی اس واسطے میں بھی صرف چوکی دارا کرنا تو ایمان در کرنا بھائی ایمان پہ سا بچ جائے عمل کی دولت اللہ تعالی اتا کر دوں اس بندے کا عمل ناقص نہیں لگتا جی جا ایمان کامل جڑ جائے اصل سے ادر ادر بدلے ادر ڈرائیور جدھر جی موڑے گا مڑ جائے گا کہ نہیں اندر ادر ہوگا گلا تو چکلے کا سردار ہے خدا کا بندہ اس گل دیکھو اور سڈے چو نی مکنی پی ہے برائی پھیلتی پیے کف پھیل رہا کیوں کہ تنقید جدو بھی اس کام کی نیکی اتنے کی برائی تو نہیں کی قرآن برائی کرے شرم نہیں ہافز قرآن پیتی پی خلے مکالاب آخ دن کے نہیں آئی کرے برائی گے مولوی نئی خلاف نہیں بولن مولوی سے بولنگ شرم نہیں ہے مولوی صاحب ہو کے نپیا پے آسم کے نہیں آ سکتے ویخ ساری قوم دی بدماشی ویخ بدماشی بئیمانی ویخ پلنا سی برائی نو روکنا سی برائی تو روکنا نیکی تو کیا برائی دی آڑ لے کے برائی دی آڑ روکنا کت اچھا حاجی ہوئے حاجی کون ہوئے حاجی, حاجی کرے فراڈ کسی نال نا مراد حضرت صاحب آ پوچھد نہ مراد اگلے دن حاج کر کے آیا ہی. آج میرے فراڈ کیا آخ د کہ نہیں آخری نما، نمازی حاجی حافظ مولوی داڑھی آ بندے پائے پڑی دن رگڑی چشتی یار مولیاں آتے مول پڑے لکھے بندے ہوں اصا مرجائے بندے تین پتھر پڑے لکھے میں قائم رویے گا میں کہوں تیر سمجھا مثال دینا بھی پانچ سن بھرا پن چار سن ماں بہن کے اگے نگے ایک جڑا سا وہ کچھ رہ اپنا چادر چادر چ ایک دن اندرے بھاویں نالاوا دیکھ کے اس رنگ فڑیا بھاوے جیو اس गोडे नंगे चादर चाई थे गोटे नंगे चे हूं जे नंगे संगे लाख दैन फिर शर्म नहीं मां बहन के गोडे खड़ी बैठा है उसके लानती थे नंगे जे तो कह लगा अन की कड़ी हो ادھر کر دے جے تنقید مینو تو آخیا جی میں گوڈے کڈے نے کہ بول پائے گئے یہ مطلب تتا ہے بھی گوڈے بھی ماں بہن دے نئی کری دے میرے تنوع سارا علم آ گیا تنقید ہمیشہ علم والا کرد جنہوں پتا ہی کو نہیں کسی جائے اس کی تنقید کرنی ادھر تنقید کر دے ادھر آخد بے علمان سا جہلاں ایک ایسی عجیب گل ہے ہوں ایمان نال دسیا جے ایک بند مستری مستری مکان بنا پیا ہوں اس مستری نو آ کے یار یہ غلط بنائی جانا ہے تو اس کو آ کے کام دا پتہ ہی کو نہیں جھوٹا نے تنقید پہ دستی وہ کہ مست آخلا گلت جان جی جاند جی نہیں تو پتا گلت جو سیم آئی گل تو کی بلا یہ کون سا جان چڑا جی جی اصل گاہل ہوتے مولویا तनकीद कर तबक्या तनकीद होंगी पी गई सिर्फ पंच तबक बाकिया तो कोई नहीं और तनकीद किस रंग के चोनी ने की अगे रखनी बुराई पिछड़ी डारी पहले की आखिर यह नहीं आखे बुराई की ना डारी रख के बुराई की नमाज पढ़ के बुराई की हज करके बुराई की پہلا نیکی اگے رکھنی ہے. کیوں رکھی اگے تاکہ نیکی تو جان سڈے بنان تو سیاح آ جگے ہوگا ایکو جائے کرتے اہانا رکھا ہوا ہے توجہ نہیں کیل ایک آ گئی ہے گل ایک آ گئی ہے جی مول صاحب چشتی صاحب جی گل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 نکاح نکاحتا کس طرح ہیں ہزار کم حرام ننگے جھاٹے رنگا کر دے سال بازے گانے باجے پتہ نہیں کی, کی ساری ساری رات چلنے, میں. اتلے کر دے. میں دانس نا... چلنے. نے اترے فتی کرتے او ڈانس سارا کچھ چلنا ایسے حرام کم ایک سنت ادا ہو رہی حرام طریقے تینوں علم ہونا چاہیے حرام طریقے نال سنت ادا کیتی جاوے تے سنت دی بن جاندی ہے توہین تے سنت دی توہین ہے ہوں تے ہزار حرام کر کے سنت دی توہین کر کے تے نکاح جہ نواں پیا نکاح جڑا وہ تو تے جدو پیسی پرانے پوائی بیٹھے نے دے نے گئے سو سڈے فوکا اسلام نے مثال لکھ اگر کوئی بندہ مشرق آلے پاسے منہ کر کے نماز پڑھے عبادت ربر کی بنتا ہے جان بوجھ کے اگر پڑتا ہے تو کافر شمار گا کیوں کیوں کافر شمار گا حالانکہ عبادت رب دکھا کر اللہ دی عبادت کی توہین کیا ہے اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے بے وضو پلیتی دی حالت خدا نو سجدہ کرے سڈ تھوکالکتے کردہ پیا کیوں کر دا ہے پیا؟ کہ توہین کر رہا ہے ایمان نال دسو ہزار حرام کم شادیا سنت رسول دی نکاح دیا ہوں میں پوچھنا جن دی سنت دی توہین کی تو, تو سارے کے نکاح جا پیوں دن ایمان جی ہو گئے نم کر کے میں نکاح پڑھانے چھڑ دیتے ہیں میں نے آدر چیشتی کیوں میں جڑا اپنا کرا کھڑا یہ نہ ٹائم کدھر میم خطرہ بڑا جی رہے اپنا گول کرا کھلاوا اس واسطے صحیح میں لگا حضرت صاحب میں پوچھنا نکاح دی عزت ہے نکاح کر کے شادی شدہ پھر دے فرد جے نکاح جکاح تو حرام کما لو عزت نہیں دی جے کر کے جنا کر دے پھر دے نو عزت نہیں جے نکاح دی سنت دی عزت نہیں تو داری دی عزت نہیں کر سکتے دہڑی چڈی بیٹھے آن، کہ نہیں چی بی پھر نکاح دی عزت نہیں تو پھر نکاح بھی چڑی ہو پر ہوں پتہ کی ادھر ویک ہوں میں دو انداز اپناو گا قوم دے جواب رکھ وہی سنت میرے انداز سے توجہ ہے کسی نے آکھو داڑی رکھ وہی توڑی ضروری کہا کی کرنا ساتھ ماحول بھی صاحب آپ پتا حضور نے ہے جا میری خون تنگو پھرو میرا ہی نہیں بلے بلے بلے بلے ہوں رب رسول بازی نہیں جانتے میں ایک بار آخیا میں رمضان شریف روز رکھدے سامنے کلے کمرے بیٹھ کے ہر شاید کھان پینے والی اگو پی ہوں تر چیزاں تو روکنا نہیں اتنا ہے کھانا پینا تو ہم بستری میں کلے کمرے بیٹھے ہر شاگے پہ کدا نہیں کیوں نہیں کھا وہ سی رب جو ویکدہ پیا آخ رب ویخنا پیا میں میں کس سجنا حلال نہیں پیا کھانا اگے پیا رب روکے رب و حد دولا شری کمولا تو ڈرنا پیا رب ویخ رہا ہے ہوں میں پوچھنا وا دسو سی کیا نوز باللہ اللہ تعالی دی پناہ سارے رب صرف رمضان دے مہینے چ نظر آن دے کی وجہ ہے رب بیٹھے رمضان روٹی نہیں کھانے کھانا پینا چڈی بیٹھے حلال اپنے گھر والی کو دور بیٹھے کیوں آخ رب ویخ رہا ہے کی وجہ ہے باقی دے سا حرام کام ہزارہ کرنے آئے کیا اسلے رب نہیں ویخ رہا ہوں وجہ کی ہے وجہ کی ہے روزے درد پرہیز کیوں ہے باقی کماں اندر پرہیز کیوں نہیں پیا کرنا ہے؟ معلوم ہوا سجنا نگاہ رکھ لا حق بننا ہے جی حلال تو رک کے بیٹھے ہیں تو پھر حرام تو بتری کے اولا روکنا چاہیے سمجھ آئی کہ نہیں آئی اسی طرح میں پیا گل ہے جی گل کرو داری شریف دی ہوئی تو سنت سنت ضروری تے نہیں ہوتی مول صاحب سنت تو بغیر تے گزارا ہو جاتا ہے تو نکاح کیوں پیا کرنا وہ حضرت صاحب کمال چنگا مول بھی آدمی تین پتا ہنور سرکار دی سنت سنت شننت روکنا ادھر سنت سی انداز ہو سنت انداز ہو رہے وجہ کی دسنا اللہ رسول بھی جان نہیں اے مسئلہ سنت دا نہیں دسلا ایک ہو او بغیر گزارا نہیں ہوں آخا کی پیا ہزور کی سنت وحدرت صاحب حضور فرمایا جیڑا میری سنت منہ پھیرے وہ میرے ہی نہیں تو میں کدڑا نہ پوی داری کیوں جواب نہیں دینا وہ ہوتے کوڑی ایک میں تھان اپنی سوچ دس بدل جان دی دلیل دے رہا جتوں جی نی مکتی پی برائی مثال دینا میں مثال ہوں نوبت کتنے تک پہنچ گئی بے ایک بندہ سی نک آڑ گیا بے دے نکیا پڑ جیڑی گلی لنگن لگے نا تے بے نکے نک سارے بویا تے کلوتے آ کر نکو نکو پیا وہ گلی چھڈ کے اگلی گیا اگوں فر پانچ سات خلوت نکو ہوئے وہ تیسری گلی گیا نکو ہوئے آ گا بیڑا گھر کو جائے نہ کوئی بھائی شاہ ایڈی تو گا نہ بن جانا اس قوم ایو حال کی اپنا ایموہن جی کوئی آلا تھی، تے بے غیرت آنے سن آخ شرم نہیں آرد رن پردہ کبڑائی بخت چل میری برادری تے خوش ہو جے کوئی بندہ رسول اللہ کے ہاں آل دی گیا ملا بن گیا وہ نہ کہ امر بے ایمان آ برادری برادری نہیں بس سکتا نہ مول بن گیا نہ لو مائل ایوم برائی فیل گئی کوفر فیل گئے نیکی دی گئی ہے. دین سنگڑتا گیا ہے. آج ہر گھر چین ہوا پیاک نہیں ہوا پیا وہ سڈا اسلام تنقید کافر, کافر تنقید کا مخالف ہو ساڈے تنقید فر ترا دی بچے February, گا بھی تنقید پھیلے گا بھی تنقید ہوں سمجھ لگ نہیں معلوم ہوا تنقید سڈے دین کا جز وے آزم ہر مومنٹ فرد برائی کے خلاف بول جنہیں علم رکھنا جتنا ایک نہیں بولے گا اللہ دا اواب جدو آئے گا حدیس سہیا چکے نال نپیچے گا اللہ تعالی فرمایا جی امین نو جا سات ہزار بندہ فلانے شہر در برا کرک کر چالی ہزار نیک کرک کر یا مولا برے تے برے ترے نیکور ہے فرمایا نیک بریا برائی ویخ کے متے تٹ نہیں, نہیں سڑ پاؤشا نہیں سڑ کرتے چوکے نہ لانتی انہوں میرے دین کی فہرت کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی جی وہ کچھ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی آج یہ جی نتیجہ نیکی آلہ سر سٹ کے چلد برائی آلہ سینہ تاڑ کے چلتا ہے منہ چھپائی ہے ڈلہ آکریا پھرتا ہے کیوں پتہ ہے میرے نالے سہ لب سے نیکی والے نو پتہ ہے گیرت والے نو پتہ ہے من سے کو قسمت والے شاہ سی میری کنڈ تے تھاپی دے کو چشتی ورگا پر گل ہو رہے وے نہیں تے سارے ہی آخنا شرم نہیں آترا وڈا مال بھی بن گیا خدا کا بندہ معلوم ہوا سا تباہی کا سبب ایسا تنقید چڈ دنقید یہ مسئلہ ایسا سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا آ گیا کہ نہیں آیا ہوں تو یہ گل گے کہ اسلام میں تنقید نہیں ہے پر کسور تیرا نہیں تعلیم دالیم چ سارا لامت لکھی پہ انہوں نے یہ آخیا اسلام گندہ مذہب ہے نا انہوں اسلام کی ہر ہر گل نپ کے اس گل نو آخ دے گی یہ آخ اسلام ہے پھر بچے کم کے میں بھیج دکھ نہیں انہیں اسلام دی ہک کے گل چ نپیے پردا گندی شہ پردا ترقی کے رستے رکاوٹ پردا اسلام سی جدو پردہ گندا تو اسلام آپے گندا کہا اسلام تو کافرو سے بھی محبت کرتا ہے یہ نہیں آخیا یہ نہیں آخیا اسلام گندا نہ اسلام تو کافرو سے محبت کرتا ہے ہن جسلان مسلمان انہوں ہونا انہوں نے یار جہاں کافران نفرت رکھتا گندا بندہ گا آدمی سخت اسلام میں سختی نہیں اسلام کسی کچھ آکھدہ ہی نہیں حالانکہ ان اللہ یب الن بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں فرماتا ہے قرآن کے نہیں بولو بولو اگلی گل سنو میری ایک لانت یہ آ گئی ہے کہ جدو بھی گل کرتے تو انسان بھی کرتے ہیں توجہ میری گلے انسان کی عزت کرنی چاہیے انسان کا پیار انسان سے پیار کرنا چاہیے انسان سے محبت رکھنی چاہیے انسان کی تعظیم کرنی چاہیے انسان انتان انتظ اسلام انسان کی بات نہیں کرتا اسلام مومن کی بات کرتا ہے جیڑا مومن نہیں اسلام میں جو انسان دے درجے تو ڈگ گیا ہے میں کہ نہیں اللہ تعالی قرآن دے اندر جگہ جگہ تے فرما ہے کافر جانوروں تو پتھر کافر جانوروں جیسے ہیں شر الاکریا کیوں کہہ رہے ہے اس واسطے کہہ رہے ہے کہ کفر دی وجہ کافر انسان دے درجے تو ڈگ گیا جب ڈگ گیا ہے تو اسلام ہوں ونڈ چکی تھی وہ ہے عزت کر مومن دی محبت رکھ مومن نہ مینو روی روے زمین, روح زمین کسے اسلام والی کتاب چھا دیو کہ نبی پاک فرماو اللہ رسول فرماوے کہ ہر انسان سے محبت کرو ہر انسان کی تعظیم کرو کوئی مائی دلال وکھا دے جب بھی آئیے ونڈ آئیے مومن سے محبت کرو مومن سے تعظیم کرو مومن کی تعلیم کرو مومن کی عزت کرو مومن کا احترام کرو جتھے قرآن بولے مومنٹ کافر کی بنڈ کرے اور اتنے لانتی کی کی تھی کھڑے نے تعلیم دے اندر مومنٹ کافر تھا بحک انسان انسان اللہ انسان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماوے میں کافروں سے محبت نہیں کرتا اللہ فرما ان اللہ اللہ فرماوے کافرا نال اللہ محبت نہیں کرتا ہے وہ جڑا کہ کافر ہندو سکھ سب اللہ تعالی سب پیار کا مذہب اسلام سب سے پیار کرتا ہے پھر کسے بدل کے رکھ دینے جھوٹے بئی مان کسے بدل دے واقعات ایمان تے تلیا واسطے نے وہ انسان واسطے لا دینے لفظی بدلنا ہے نا لفظی ہی بدلنا وہ بلی کے ایمان والے انسان رکھ دیتا ہے انسان کام کرو انسان حالانکہ اسلام انسان نہیں اسلام ایمان ویک گل سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی یہ بھی بیرونی سوچ شیطانی یہ کافرہ کیوں دیتی ہے اس واسطے کہ تاکہ نال پیار کرفروں کی عزت کرنا اصل انہوں کا مقصد تا کر کے معاشرے دے اندر جہاں کافر نفرت رکھے انڈا سمجھا جانتا ہے اس میں شدت ہے اسلام میں شدت نہیں ہے شدت باتیں کہاں سے تھی یہ گل بھی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی آ گئی ہے نا اگے میں گل کرنا قرآن مجید دی غیرت دے حوالے آئے آئے آئے آئے. غیرت دے حوالے یہ کیوں کیا کرنا اس واسطے میری ہمیشہ کوشش ہوندی ہے سیانے آدھے نے سمجھدار دکاندار جہا سوا مکیا ہوں بازاروں وہ خرید کر کے رکھدہ ہے گرت سڈے دینا وڈا جہ دو کہ اسلام ہے گیرت تو بھی ٹھیک ہوں میں قرآن سڈے مولییا گیرت پردے کی غیرت کی گل کرنی چڈ دیتی قوم دن بن نی ہوں پئی اگریز کی کوشش ہے مسلمان دی رن نگی اسلام دی کوشش ہے سی مسلمان دی رن عورت چھپ جائے کہ اے ایسا کتھے تک ساڈے ہن گل کدی منبر تو ہونی نہیں۔ چانیاں دے نے ہر برتن وچ جو کو ہوندا باہر او تو ہون ہن کیوں کہ غیرت رہی کو نہیں تے منبر تے بیان بیان میں کرے؟ اپنے کول ہوے تے آں دے پردا اپنے کول ہوے تے آں دسے۔ اور میں اللہ دے قرآن سورۃ النور دا ایک نورانی بیان سنانا۔ سنانا چھوڑا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 چہرہ نہ لکاوے پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ ہر بندے ماں سمجھنا ماں واگو ہے, ہے جد پہنچ جو ایسے رتبے تب گئی کہ او بوڑھے پاؤں کا گیا ایسا کہ جسم دے کوئی رونق رہی نہیں لہذا کوئی خطرہ نہیں کوئی فتنہ نہیں وہ اگر ایسی عورت اگر پردہ نہ کرے چہرہ کھوے ہاتھ کھوے پیر کھولی پھرے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 چہرہ تول سکد مگر زینت اپنی ظاہر نہ کرن غیر متبر بزین نا! زینت نہ کرن زینت ظاہر نہ غیر مردان دے کردہ ایڈیاں کانگڑا بڈڑیاں پنجابی چاہتے نے کانگڑا ایڈی کھانگڑ بڈی بھی غیر بندے دے گے. زینت ظاہر نہیں کر سکتی زینت کی ہے جی دا درما زینت چہرے دی لالی زینت ہاں جی دے زیورات ہی ہے زینت ہے فرمایا زینت غیر مردان دے اگے ظاہر ایمان نال دس ہوئے جہا رب العالمین امین ایڈیاں بڑھڑیاں عورتاں واسطے اے شرط لاوے تو ساڈیاں جواناں واسطے کنیاں شرط لے گا ہوں اگے چل ہال ففنا خیر اللہ ہنا فرمایا اگر ایڈیاں بڈڑیاں عورتوں پاک دامن رہ کستا کہ پردہ کر لین غیر مردہ چہرہ چھپا لین ہاتا دی کنڈ چھپا پیراں دی کنڈ چھپا لین اگر اے پردہ کر لیں خیر اللہ اینا بڑیاں واسطے بہتر پھر بھی پردہ ہی ہے اللہ اکبر وہ جڑی ساڑی تعدیدی عمر نو پہنچ جاوے رب فرماوے اے پردہ کرن تے بہتر اے ہوئیے بہتر اے ہوئیے میں پوچھنا وہ کدر گیا مسلا جوان بھی بہن چھپا کی فکر نہیں تو پھر آخر بھی کہ جیڑی چھپائی پھر دی گیا ظلم جیڑی جہی نہیں لگی ننگی اے نا مراد آخ ترقی کر گئی اے آخر ترقی کر گئی پسماندہ اے ترقی وہ پیچھے رہ گئی اے اگے نکل گئی میں آ بالکل ٹھیک ہے جی اے واقعی اگے نکل گئی میں <laughs> ایمان <laughs> لطیفا ایک لطیفہ میرے شاہی ایک سید مدش حسین ایڈی وڈی پگ بنی اگے پچھو رن بٹھائی ہوں رن درخا کو حد راتے گی خلار کے نہ آدھے نے جی جا سر اپنے رکھا جائے نا اے ادھا کپڑا پچھ ماری تو جہشان گیا بھی میرے نال کر گئی فر شاہ صاحب نہ ایک بار ہوں جا رہے گی شاہ صاحب کی پرانی ایک نہ ٹوڈی آ ٹوڈی آ گی آخلا شاہ صاحب آدھا گیانی ہوگی پیچھے رکھنی چاہیے نو گا شاہ گی ان ہونی چاہیے آدر جواب بڑے نے پچھے ویکیا تو دو سوایا نگیاں بہت اچھا ہوں اس جدو شاہ شاہ جدو دیکھا تو شاہ آدھے اصل گل یہ میرے دو کوئی نہیں جی میرے کو میرے کو ٹو ڈی ہونی جی <laughs> کیا جی گل کرمائی بخت فائدہ جڑا نو رکھی پھر نا خدا کا بندہ اللہ سناوا سن سن سن مسلم شریف دی حدیث پا کے سی دمبیا پاک, پاک دیوار گا اندر ایک عورت آن کے گواہی عرض کر دی یا رسول اللہ فلاں نے بندے نے جس عورت نال شادی کیتی ہوئی یہ دودھ بیندے دودھ والے دو بہنا لگ دن ایک عورت دی گواہی سی گل پکی نہ ہوئی کیونکہ اتھ دی عورت دی گواہی نال پک نہیں ہو سکدا لیکن شق فت تے گل پے گئی میرے آکا نامدار کی فیصلہ فرمایا سرکار نے فرمایا ان میاں بیوی جی جاوے اج تو بعد میاں بیوی دے تعلقات ختم کیوں ہو سکتا دودھ پیندے بہنا بھی را ہو شک گل پا گئی شک نے فیصلہ ادر ارد اگے نال فیصلہ کی فرمایا اور دوسرا فیصلہ کی فرمایا فرمایا آت بی, بی نو فرمایا تو اپنے تس بندے کول کو ایس بندے کو اج تو بعد جداتے ہو گئی ہیں, لیکن تو پردہ کر نہیں یہ سامنے نہیں آنا کیوں ہو ہے غیر ہو وہ کیونکہ شک دو پاسے کھڑے ہو سکتا ہے سکتا ہو من. جدائی کر دیتی ہو سکتا گیر ہودہ پر ضرور کرنا وہ میں پوچھنا وا مسلمان جب مدنی محبوب سرکار غیر مرد عورت ہو گیا ہے سرکار اتے پردے کا حکم کر دتا ہے وہ میں پوچھنا وا کہ جک ہوگے یہ گئے ماسٹر گئے پروفیسر گئے میں پوچھنا وہاں انہاں غیرہ دندر دھی بھینجے دی لگی پھر دیئے اس رسول اللہ تو غیرہ تالہ سبق لے آئی نہیں اس دلیاں میں چڑھ لیا پھر دائے ہیں سادہ اسلام ایڈا کا ردہ مذہب ہے جتھے شاک غیر اوند ہوئے اتھے پردہ ضروری ہے جتھے پاک ہوئے گا اتھے کنہ ضروری ہوے گا اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی سمجھ آئی کہ نہ آئی سیانے آدھ نے رکھی جنس کم رکھی جنس کم آسنا جڑے تے جڑے برباد ہو گئے ہو گئے جڑے کوئی حالت تھوڑے بچے پھر دین نا انہاں میں جنس تیار کر کے غیرت دی دینا اے لے جاؤ رکھ لو ہو سکدا ہے گلانت حملہ آور اوی تے رکھی جنس کم ا جائے گی سمجھ نہیں آئی نے میں نہیں پھاکدا کہ سارے دلے بنے پے نا غیرت والے کئی بچے پھر دینو ہیں انہاں واسطے میں پھلو حفظ ما تاخر کے طور پر بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے لانسی کوئی حملہ آور آ جاਵੇ تو او چا کے گڈی وچ تیری تھی لے جاتھا گڈیے چ چھڈ جاتھا تے اے اسے تے خوش ہو جاوے کہ چلو گڈیے چ لے چلیا ہاں اگریزاں گائی ہوئی بوہے تو چڑ جان گے بوہے تو لے جان گے مسلا خوش یار ماشاء اللہ حضرت صاحب اگریزی بہن کا خیال رکھنا کہ بوہے تو اتنے چ میں لے گیا میں ٹھیک چڈ تو گیا نا آ میں کہ بالکل سہی لیا نا چڑھ گیا نا مر خوش رہی لے جائے تو چڑ جائے گلا کھے پہنچ کی دنیا لیا کوئی پرواہ نہیں چش ہوا بہت گل تو ہے نا چڑھ گیا رات میں شیر سنا ایک مین کیا پردہ پوا کے چڈ آنا ادھر صاحب میں ڈدا بندہ نہیں میرا پیو بھی گیرت والا سی میں برخا پوا کے آپ ہاتھ نال چنا میں کہ چڈ کتنے آنا پوی اگو کی تھیا تو ریک بھی چڈی کتنے آنا ہوں ایک بندہ برخا پوا کے برخا پوا کے بچا بچو کے ادھر لے جاوے تو چکلے چڈی آئے تو پھر آ حضرت حیدرت ویکھ لے میری غیرت ویس کو راہ ہوتا کچھ سیاح گدنا چا سکول کھول سب پتیاں لوگ پچاو بنی <تصوت> <الشان> نزت دے آتی منڈی لچری آ ل و ڈلہ تے کئی بچ جیپن لا پاؤڈر میک اپ شیمپو میں ایک خسرے کا واقعہ پڑیا سی شورش کاشمیری کتاب اس بازار میں شورش کاشمیری دی ایک کتاب سی اس بازار میں اس ایک شوکت نامی خسرے دا حضرت واقع لکھیا ہے قسم خدا بھی پڑھتا گیا مینو اپنے آپ روڑا آیا ہے کیسا کتنے ہوں خسرہ شوکت خسرہ خسرہ کی نچن کا یہ کام سی ہوں ریڈیو نے گھر لیا دا ریڈیو ریڈیو جدو گھر دا نا دوسرے دن آیا تے ویکھیا اوں دی بھین وال شیشے دے اگوں کھلو کے سوار دی پئی خسرہ ویکھ کے نہ شوکت اوسا کہیا ہا میری بھین تے کوواری تے کوواری بھڑا جی وال پئی اج تک میں اینو نہیں ویکھیا انج سوار دیاں سرے عام شیشے سامنے. دے سامنے تھاڑے گھرج کھلو کے لوک لوک کے تے کنگھی کر دی سید اج ایک ہی بڑا کڑا اوسا کہ ہن خسرے دی سوچ ویکھی تو پھر آپ اندازہ لاوا گے کہ ایسا بندیاں کہ خسرے گیا گزرے ہاں. خسرا پیا ہے آخ میں آخیا یار جنہ چر ریڈیو میں نہیں لیا تو میری بہن نہیں بدلی میں ریڈیو جہاں لیادا ہے نا اے مشینی لفظ دے سن اے آکھے مشینی سکول ہے خسرا پیاخد یہ کہڑا سکل اے مشینی سکل اے اکی ویکھنے اصا ویکنے ادھر بھی بدل دیا اتیا ایک دن سنیا ست بدل گئی اے ریڈیو چکیا بن کے مارا خسرے خسرے ریڈیو اس آخیا میری دھی بدل گئی میں پھر جد پڑیا نا میں خسرا تسرا تو تو ہی نہیں خسرے تو سا تینو خا سمجھا خسرے دے سی ہو تی پتا بہن ہر ادا بدلی ادا بدلنا تین پتا لگ گیا سر تو پیرہ تک دھی بدلی دیکھیے پوچھ بدل ویخ رانتی بن گئے کمینے بن گئے جگیا اجڑ گئے پتا نہیں کتنے تک قوم کی دھی پہنچیے کسی نظر فکر نہیں آئی کیوں بدلے یونیفر ہاں دسوئی مان کیوں سوچ نہیں آئی معلوم ماں خسرے تصاور کتنے تھی جنو اندازہ ہو گیا ہک ادا بدل تو اندازہ ہو گیا کہ بہن کتوں برباد ہوئی پر اصان بدلن ادا بدل کوئی پرواہ نہیں ہوئی کی ہے پیا کی بن کی گیا اندی اما برخے سی گارج سی دادی دما غیر بندے بیٹھنا تے کجا لگنا تے کجا بولنا گوارا نہیں تھی کر کرتی تو پوتری بن گیا ہے پوتری ایک دیا دس سنا ایک ایک لڑکی دس دس اس فرینڈ نے یہ کیا ہے فرینڈ ہے تسا تو حالے پشا بیٹھے جے پتہ نہیں ترقی تڈے کدو نسیبات چی گی میرے کو پوچھو اصا یونیورسٹی چیخنے لتان چلتا پا کے بیٹھے ہوں اتو آ جا ڈی ڈیڈی آن کے بیٹی بیٹی ڈیڈی میں آئی مسروب نال کا چلو فارغ بولے اکا چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں فرینڈ سے خوب گپ شپ لگا میں آخ وہ کدی رات ہوں سی مسلمان اپنی عزت بچا سی دن ہوں سی عزت چھپا سا اور جانت گئی جی رات نچا کی بجائے گوا دے تین نپا کی بجائے کر میک اپ کر میک اپ لا میک اپ شیمپو کر ہار سنگار خراب دیکھو دیکھو دیکھو دیکھو دیکھو ہاں بھید بکری پسند آتی ہے بےد بکری ابھی ہتیا ہے عزت ہو گیا اوے حال ہو گیا وام پاؤڈر میک اپ شیمپو کرا وے مخصوم خلے بہا گڑا مخصوم خلے بہا گی دڑا دے وہ چن چن پیتیاں کیونکہ خربو کا پیکا گدڑ نہیں کھانا وہ آدھے کوسوترا بال کھو گو مٹھا کوسویں خشبو دور تے پاڈر میک اپ شمپو قسم خدا دی سونے دے پانی نہ لکھنے والے شیرن کیا سمجھتی کئی فکیرد یا پاؤڈر میک اپ شیمپو کر ہار سنگار کڑا وے دن مخصوم کھلے واہ گدڑ دیتیاں کھا وے د اس طرح لوٹ برباد کرن ہاتھوں فیشانال نال کما و قسم خدا جی میںدر کے بیان کی بیان، سارے شہر علی پور داقی ماسٹر لڑکی نالکاری کی تی. خبر پہنچی پیو تھی شکایت کی ابا میرے نال تھی گئے ابے کیا گے پوتر علم بغیر صبر تو نہیں آگو نے کتنے پہنچ گئی کہانی ملا واسطے, ملا دیوازتے, سات بندے کٹے کر مسیح چنا مراد کافی ارساتی نہیں پہ نکل لو لسمیا <laughs> پیا نا ہزار بے تم تھوٹیاں لا کے کٹ دروفیسر بیٹی صبر صبر صبر کرو کروگی تو علم کی روشنی حاصل ہوگی ورنہ صبر کے بغیر علم نہیں حاصل ہو سکتا بلے بلے بلے آدھے وے گھڑے والا یعنی دل گھڑے آنگو ہے کچھ سمجھ نہیں آئی نی گال کیا آ گئی ہے بندہ مسلمان قیمتی ہیں تو دشمن کیمتی, تے دش... تو کیمتی دشمن ہمیشہ کیمتی شہش نگاہ قیمتی شہ دشمن کی برباد کرد دا جو بڑے کہیں دے کھارو ہو... کو چاہے منجے بسترے سی سونے کو ہاتھ مر تا کہ کلے کلیجے کو ہاتھ پوے میں کوئی شہ چاہ گیا ادا بندہ مومن دیاں دو چیزاں قیمتی نہیں ایک ایمان ایک گیرت ایک ایمان تدا کافر یہودی دلہ سکول تعلیم اپنے نظام نالی یہ چیزاں برباد کر پائے گی ان کی نگاہی دتے یا ایمان گینی دا یا گیرت سمجھ نہیں آئی نے اکبر آبادی ایک گل کر گئے سنا دوں وہ فرمان ہے انگریز بیٹھ کے منصوبہ پر جوڑ دن کی شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے شمشیر, شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے اگر انگریز منصوبہ پر جوڑ دن مسلمان سے کی دیاں اُن اندر تے ادر دے مرد ہوں دے نے محمد بن کاشم رن اندر ادر گی تے مسلمان دی تلوار باہر ہوئے گی انج کرو انج کرو تو کراؤ الٹ رن باہر کٹو تلوار آپ اندر ہو جائے گی توجہ تو نہیں فرمائی اے ہو سیا نے نے بول سیاح دسیا سارا کج پر ایسا تھوڑی آئی کسی کو جے. بفا بایا جس مولا من تقریر بلایا ختم لکھاوی شریف ثابت کر کے یار سپاہے قرآن دن یاروی ثابت انگلن ان اے کتنا اے کتنا یار یارہویں ثابت ہو گیا پکڑا پوی کوئی دین دس مولا پو یاروی دے بیٹھے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 مولی ن بہا دیا پیچھے ایک دو جنال چلائے کیوے؟ چھوڑو. چور ہی چور اس اپنے چوران نو آخ میں ہر بے دی چوری سمجھاو کی ان آخیا ہر بے دی چوری کیسا کیا جل لے کہ دن دہاڑ میں چوری کرا کہ کر جی کر کے مراؤں دن دہاڑ چوری ہو سکیا میں تمہیں ہر بے چوری ہو سکے کہ پنڈ تسا او کرنا پنڈ چڑکے تو تسا آخنا چور ہوئے چور ہوئے بجی جانے چور ہے چور ہے چور ہے جانا بس باقی میں جانا میرا کام جنا فار فار ہوا جا وا چور سا نام مراد جی نے آگے میں ہر بے چوری تن وکھانا آسان رات لو جی میں دن لٹ وکھانا آؤ نے پیچھو گاہ کھولی تو پنڈ ا ماپا سام چوری ہوئی تے نہیں ہوئی تو انگریز ہو اگریز جی نے سکی جو کام کی ختم ہر یار ہرامے بلاد ہرام ہے دربار سے جانا ہر میں شرکے چڑکے ہر سکار کی کسی والی نہ منو کسی والی نہ منو مولی ساڈے جنوب نہ مراد قومو بجو سارے اویو ان. انگریز پیچھو قوم سنبھال گئے <laughs> قوم انگریز دیو آدھے مول بھی مرو کھانا خراب ہوئے ابھی ماری جی پانی نہ لبے آئے سارے فتح تیج مول بھی نے یار بنے کی ہزار آشک جبان بڑے تو آدھے مرو پرا فتح دیو نہ برا دو خدا کا بندہ وہ بڑا لسا واہ بھی بھی جتنے مرضی زور یہ چوہا چوہا جو کمان چڑ وجے چوکی تباہی کرے پانچ بوٹے وہ تیوہار چ لگا رہے پانچار ہی تا پیا دو سا دا دل کو منگا بھی اگلے چوکھا وے سی ایوے اچھا ساری دار لگا رہے تو کٹے گیڈڑ لگے چوہے دے پچھوں نپی نپی کلاشن کوئی بارک نخانا خلاب لائی جی اے چوہے دے مگر لگے پچھو کمانے سور وڑ گئے انہیں آرش مونج کر دی مولی پچھا وے کیا کمان ہی خالی وہ کر کے جائے آ کمان کدر گیا کمان لے گئے اگلے تین انہیں لایا سے کم سی اللہ تعالی دکھا ایمان دکھو اگریز جہد نے سارا لانتی وہ کون نے وہ تصور بڑک انہوں نے سارا دین ایمان قوم کا اتل پتل کر کے اج جنا جو جائز کیتی بیٹھا واہ بھی یا سکلی دس من تیر ملک کے اندر جنا آ جائے رضامندی کا جنا آ جائے کسی بھی دھی بہن آپنے ذاتی شرم و حیاء یا خدا دے خوف تو بدکاری علے پاسے نہ لگے تے خاندان کی عزت بچا لو تو ہو لے اگر عورت اس لے پھٹ کھلووے نا تے قسم خدا کی کر کے آنا حکومت بھی ساری اندھے ہوگی سارے دنیا کے ملک ہون ہو سکھا بیو بھی پرچا نہیں کٹا سکدا عورت اگر زنا قرابے سکھا بیو پرچا نہیں کٹا سکدا سامنے بیک دربے جے سکھ مارے آئے برادر اندر مرے گا پھائے لگ جائے گا ایمان نال داش ہوئے اے لانت وہاں بیاں تو جانو لبیئے کہ انگریز دے شکول تو لبیئے اے وہاں بھی کام نہیں کر سکیا جڑا سکو انگریز کیا میں کتا کی اس تعلیم آپری نہ پیچھو ہاں میں آج جیارن کر رہا تھا میں فتنہ سی وہاں بھی دا ایک یہ کسی نیتری یدہ نیتری یدہ سکولدہ یعنی لا دین یدہ لا دین یدہ فتنہ عام ہویا میرے امام اہل سنت فاضل برنوی مجدد پاک نے آپ نے ہر محاست جنگ کی تھی نیتری خلاف سکول سکولد خلاف فرمار آپ سرکار نے اپنا کلم چلایا ہے تقریر تحریر دندر ہر طرح امام نے رد کیتا ہے وہاں بھی یدہ بھی رد کیتا ہے لیکن اگو بد کی سم ہے جی بد قسمتی سمجھو یا منافق سمجھو جو بھی ہوا ہے جی اگے جو ہے کہ کچھ تھوڑے بندے ایسے ہوئے جنہ آپ دی کامل فکر دبار سے بنے کامل فکر نو حاصل کیتا حاصل کر کے اگے پھیلایا پھر اسے طرح وہ نیچریت دے بھی دشمن رہے بہابیت دے بھی دشمن رہے لیکن وچی ایسے منافق ٹولا بھی تیار ہو گیا وہ جڑا چور دلیا کڑا سی ہربے والے چوران آخیا پا رولا پانیا آلہ حضرت کردہ کردیا کردہ وہ پچھوں سکولی بیڑا بےڑا کر کے رکھ دوٹی جی تمہیں مثال دیتی ہے وہ بھی نہیں کر سکا کر سکے تو سکولی وہ سکولی نہیں کرا بندے اللہ تعالی سان آخ دی کہ اسا ہوں لاکھ چور چور کرے نہ مرو مرو اصا پیچھو گھر سامنے جاؤ جاؤ اصا یہی بھی اتھوں پچھو چڈ کے اپنا گھر پچھو بن پائی نہ رکھنا کہ یار کدھر دشمن رلے نہیں کھڑے کدھر مخالف رلے تو نہیں کھڑے سمجھ نہیں لگی مسلمان عزت ہے کتھے مسلمانوں کی عزت سی بن کی گیا کسم خدا آدی کر لمبے آدی امت زلیل خوار کتےو تو سی بوش آیا بوش آیا کلینا بچیاں نے تو دفتر جانا تیری کنی عزت ہوں بےتی ہوں سلوٹ بجتے نے تو دفتر جانے ہو سویرے کام کرا جانے نا دفتر پھر تاستے کرسیاں آؤ حمرہ صاحب کبلا صاحب بیٹھو ہوں تو اوی ہوں نا ہوں باہر بزرگ فرمین بزرگ کہ کتےل ہے کتے سائی ن پچھا مالک تے غیر دا فرق رکھد وہ مار دزرگ فرما دے کتا پاگل کدو ہے دسو تو جی اس لیے سائی سائی ویسے سمجھ تو اپنی جنس نہیں پچھاڑی آئی کہ کی وجہ ہے अंग्रेज नलूट इन तो मुसलमान बूट इन काफिर थले कलीन पविछते कलीन तैन सामू सड़क ती झड़न देंगे दे। सासल फिट क्यों गई क्यों फिटी ने मालक दी पशाने। नहीं अंदाजा लाए कुत्ते बालक की फछाणे इस लांती अपने प्यो की नहीं विरा नहीं मुसलमान की नहीं رسول اللہ دی امت دی نہیں فرق کی وجہ ہے وجہ ہے ہلکا ہویا ہے گڑا دے پیچھے ہلکا ہویا ہے انگریز دی گڑڈ, کوٹھی اگریز کی گیٹھی بزرگ فرماندھ جڑی قوم سادگی چاہے گی حالات دا مقابلہ کرے گی جڑی قوم ایاشی آئے گی اس طرح ویچ کے کھاوے گی یاد رکھے میری گھر تو وجہ نہیں فرمائی یہ کیا, کیا میں جڑی قوم سادگی رہے گی حالات دا مقابلہ کرے گی سڈے پیو دن نگاہ مار لسن پلا روٹی جو کھا لینی تے, تے اپنا دین ایمان نہیں ویچیا انج ایسا کیوں بیچیا ہے ہر کتنے تھندہ ریس ٹ گے سٹیم روس لے جی سب اکبر باد کی میں سر سید آخیا ایکو دور سے وہ آدھا میں سر سید نو آخیا سر جی کچھ تے خدا دا خوف کر تو خدا دی مخلوق رو حضور سرکار کی امت رو برباد کیتی جانا ہے کچھ تے شرم کر کی جانا سر سید میم آخیا آخر بہتیاں گلو تین آگریزوں نے بسکٹ نہیں کھا تک میرے چل ایک والا لندن کھا بسکٹ واپس آن کے مین دسی تین قوم کی فکر رہ صرف بسکٹ لے گیا قوم ہاں جی آدم چھوٹے بہشت سے گیہ کے واسطے آدم چھٹے بہشت سے گیہوں کے واسطے مست سے ہم نکل گئے بسکٹ کی چاٹ میں یہ اکبر آبادی فرماندہ ہے آدم چھوٹے بہشت سے گیہوں کے واسطے گندم دانا کھاتا دا جنت تو باہر آ گئے وہ آندے نے بھی اسلام دی جنت تو باہر آیا ہے انگریز دا بسکٹ کھا کے کھانا گیا ہے دین ایمان بھولتا گیا ہے شرارس دی بھولتی دی گئی ہے قوم دی عزت بھول دی گئی اب کافر دی خیرت ہے کہ اگریزا ملک سڑو گلا دو مری ملک دا ویزا یورپ دا اس بندے کا نہیں لگتا جام جی نمد احمد لگے سمن کی اخیر مرن کی اخیر دی غیرت خیرت میں آخنا یا مکئی والا اللہ تعالی دی بار گاہ چھا یا مولا سان ایت دے جی میں جان کافرا نو کافر کوفرا سی ایرت رسول اللہ سرکار نام گیارہ گیارہ ستمبر کا واقعہ امریکہ آس تو بعد یورپ کے اندر قانون پاس ہوئے کہ ویزا اور بندے کا نہیں لگے گا جا نام محمد احمد گا ویزے اگر لکھیا جاوے ایم لکھنا ہے محمد نہیں لکھنا احمد نہیں لکھنا نام بدل کے لکھنا ہے مینو ایک امریکہ دا بندہ امریکہ کا رہائشی جلال پور جگتا ضلع گجرات کے اندر میں گیا مین لگا چشتی صاحب سچ پیاکھنا ہی پڑھ لیجیے جغیر جی میڈیا چشتی تعلیم میں کیا حرج ہے میں تو کون ہونا سویرے بال اپنا اپنا شیوں نے مدرسے پا دیں شیعہ بنا چنگا شی مدرسے میں کہ وہ نہ تعلیم درد کو نہیں تو شیا مدرسے پاویں گا تو شیعہ بنا دے گا پکا شیعہ بن جانا گا تو شیعہ بن جائے گا مدرسے میں مراد کتھے مت وج گئی حضرت صاحب بہادیا کے مدرسے بچہ بھیجو گے کیوں قرآن نہیں پڑھاونا وا بھی اچھا تو سکھا اگریزوں نے مگر تھے نان وا فکر فول بنتے ہوئے کہا کرو چاہے چین جانا پڑے تم تو حدیث نہیں پڑتے مولبی بات کرتے ہو علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے میں لانتی اے یہ تیرا اوم مراد کھڑا ہے ترجمے جیویں ڈنڈی مار کے گلے حضور پاک دا حکم جدو ہوا تو سابت فرض ہو گیا تو جو تمہیں پیائی ہے سکول آئی بکواس تو پھر سابت فرض ہو گیا سی فورن چین جانے تو دس کہڑا سابی گیا ہی. دسو کیوں بھائی جدو حضور اج دے خسرے نو پتا لگ گیا رسول دے فرمان دا حضرت سدی اکبر نو نہیں لگا مولا علی نو سمجھ نہیں آئی امام حسین دے بیدانج. رسول اللہ دے فرمان دی خاطر بچے سکتا ہے حضور کے فرمان کی خاطر چین نہیں جا سکتا میں حسین چین نہیں گیا دو گلو ایک گل ہے یا تو حسین نو حدیث نہیں سمجھ آئی یا حسین عمل نہیں دونوں گلاو کہنے حسین پاک ندیس سمجھ نہ آئے نانے کی حسین جہ عمل نہیں کرنا نبی حدیث نے تو کن ہوں میں گلان تیسری گل لے ہوئی کہ جو مطلب, تو لے وہ مطلب ہی حدیث کا نہیں وہ مطلب کی سی؟ مطلب یہ میرا علم میرا علم شرادا ال علم رسول نے فرمایا ہے ال احد جس کا مطلب ہوندا ہے مخصوص علم خاصل میرا وہ حاصل جے چین مدینے چین سی آخری سارا مدینہ ادرو آخری رسول اللہ نے دسیا فاصلہ کہ اتنا فاصلہ ہوے اتنی مشقت اتنا سفر اتنی محنت کرنی پڑ جائے میرے دین دی خاطر کہ محنت بھی کر لیا جائے سفر بھی کر لیا جائے میرے علم ਨੂੰ ضرور حاصل کرے جائے مطلب اے تھی کہ کنر کھچ کے کتے لے گئے وہ سمجھ نہیں ائی گل تھی دی؟ مثال دینا حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام نے فرمایا قرآن فرما دما ہوا فرمایا میں خبر بھاویں سا سال میں ٹورنا پہ جائے کتنے سال اور کوئی بے پروفیسر یہ مطلب سکتا ہے کہ جناب حضرت موس علیہ السلام آئی میں ٹرنا پیاسا یار پر سال ترے تو نہیں مطلب حضرت کو ماریا آخ لانتی حضرت کوڑ نہیں ماریا تراد مکالا ملی بیٹھے حضرت کوڑ نے ماریا حضرت اے فرمایا او یہ فرمایا اور میں بھاویں مجھے سال چلنا پو تو مطلب یہ کہ میں ایک دہار االا ہزار سال چلنا توجہ نہیں فرمائی نے حضرت ڈابو لئے سلام فرماندن علم حاصل کرن دی خاطر جتی پا دی جتی پا ڈنڈا فل لوہے کا تر پا جسل گف جا عالم بن جا دا کی مطلب لوہے جی پائیے لوہے کا ڈنڈا فریگنا شروع کریے ٹورنا نہ پیا مکتے نہ جان چٹ کے بندہ مطلب کی مطلب یار علم بڑی محنت مشقت کرنی پی امام بخاری امام مسلم امام ابو حنیفہ پیر میرے علی شاہ جن کا فرال ہوئی کری سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی کام جس نفس بندے توار ہو گئے نا بزرگ فرما نے خواہش نفس دی مسال میں ایک استاد سی استاد اس اپنے اکھیا شگرد ن شرد نو آکھیا کہ جا شیشی لیا شگرد نک دستے سا دس او گیا تو اس کے اس کا اج دو شیشیا پیس آیا بن کے دوسری لایا او گیا چوک تھلے تھے اگو کو نظر آئے اس نے استاد جی ابھی تو کوئی شہ نہیں اس نے کڑمیا ہے دو نظر آ رہے جسل بندے خائے سوار ہوئے نا اسلے دو نظر آدھے حقیقت دس دی نہیں اس قومی خواہش نفس جو سوار ہے اور مرور ترور کی بدل کے خدا رسول نو اے راضی رکھنا چاہتے نے خدا رسول دی شریعت نو بدل کے یہ مسئلہ بھی آ گیا سمجھ کے نہ آیا آخری ہن ایک گل میں ووٹاں دے حوالے نال کرنا جہی لانت سارے مبتلا ہوئے پہن اصل لا دین یا دم ڈے دو لفظ صرف گل سمجھا نا. ووٹ نال دین من ہی نہیں ووٹ کے شاید کفرت اسلام دا جدو انگریز دا قانون تو قرآن دا ووٹ کراؤ جی اس ووٹ نال دین منڈو دی نہیں دین جمہوریت لا دین ہے کیوے؟ نیک بد دا ووٹ ایک شریف کمینے دا ولی فاصف فاجر بدکار دا کافر مسلمان دا نبی ابو جہل دا ووٹ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 کافر مومن دی سوچ ایک تو کفر اسلام ایک ہوگیا نیک پد جدو برابر کیتے گئے تو نیکی بدھی برابر ہو گئی ہوں میں پوچھنا اگر کوئی بندہ سمجھے کہ کفر اسلام برابر نے مسلمان رہے گا تو کافر مومن برابر کھوے ہوگا اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ نماز سے زنا برابر ہے مسلمان رہے گا تو نمازی زانی کیوں برابر ہے سمجھ نہیں آئی نے تو پھر ووٹ نال تو ختم ہو گیا جد دیر ختم ہو گیا تو پھر سڈیا مسیطا کس کام دی دمازا کس خاتے علامہ اقبال بولیا ہے وہ آدھا رب تالا فرشتیا ن سد کے حکم جاری کیتا کی فرشتےو جا ان مسلمان دیاں مسجد بڑیاں سونی بڑیاں کھڑیاں پہلو لگیاں پتھر لگے سب گرا اقبال پیاک فرشت نو رب حکم جاری کیتا ہے فرما دہ اٹھو جاؤ ان مسجد گرا دو ٹائل خوبصورت پتھر یا اللہ کیوں تیرے گھر کیوں گرا کی فرمایا میرے گھر کا دیں میرے سچے دین دے مخالف نے تو گھر میں رکھا دینا میری تو گالے گوارا نہیں کر دی نے کافر تے مومن برابر کیتا نیک بد برابر کیتا ہے نیکی دبی کفر اکلام سب برابر کیتی بیٹھنے نماز کے سکھاتے ہیں فرشتو جاؤ مسیطہ گرا دیو میرے آجتے ایک مٹی علا گھر بناو مٹی دی مسجد بناو پرودے اندر گالتے میرے دین دی سچی ہوندی ہوگئے اللہ <سلام> اللہ چوریوں دے ڈیری نے میری مصیبت اقبال دشے آد ہے مالک تعینات فرشتوں نو ہے میں نہ خوشو بےزار ہوں مر مر کسی لو میں نا خوش و بیزار ہوں مرمر کی کس سے میرے لیے مٹی کا ہرم اور بنا دو فرشتے ہو مٹی والا گھر بناؤ مسیطیں میریاں اور یورپ میں بڑیا خوبصورت مسیطن رہے یوروپ بڑی سوہنیاں مسیبا اتلی جیڑی قرات کو ریکارڈ ہوں ہاں جی جا قرآن پڑھتے نا یورپ چلک ہے حکومت کو حکومت سندیئے کدھر دے کے حق قرآن نہیں پڑھیا پڑا کدھر جہاد مسل کافر خلاف تے جہاد پڑیا کدھر کاری قرآن یہوت نے سارا آیات نہیں پڑی جی پڑ بیٹھا اندر۔ میرا کشمیر درجیو آ میرا ایک, ایک بولی کھڑا کینیڈا کینیڈا امام مستے اس دعا چکی یا فلسطین کے مظلوموں کی امداد کر انہاں چوک کے اندر خودتا. آ مزلو کری امداد کریے گلان یود نے سارے سارے معی ہے سکا پیو ہی نات روکتے نا اگریزاں مول کے دو سال ایتھے ایتھے حال روکن روکنے سزا چ نہیں لیکن پہلا قدم ہے نا ایسا ایستا, ایستا تو سکول جاری ہے نا سکول جاری ہال دیسی بندے ہیں تو مولی فر پھرے بھی ہے فر فری انہوں نے فیر پھرے گا کرایا پھر نا سر سرے مول مولوی ہیں انہوں نے ایک قدم آلے اٹھایا جنا جائید کر لیا رضامندی والا ہوں اگلا قدم ہونا ہے کہ جنہیں روکیا مارو یہ آزادی میں خیر ڈالتا ہے یہ حقوق برباد کرتا ہے ہر کسی کا حق ہے جو مرضی کرے گا یا, سکا پیو دو سال پاندہ خالی سزا پندہ چی پیا کاندے تبلیغ کرانا سو سو کلہ مارے اگ بھول ونجے بات موڑ موڈ شروع کر دے بندے نہ مراد پیو شر پیوں دیا پیا مدا بست میں تکلیف کے لیے جا رہا لاکارا مکالا مالا میں کھڑا رہے ہو ریڑیا لگ چلا لگائیں ماشاء اللہ دین کے لیے تین دن تو کم کم دے دیں مائنج کھڑا میں حضرت جی یہ دسو بھی دین سارا خریدیں ریڑی والے اتنے آپ کا کیا مطلب ہے میں کتانے چلیے آ جاؤ دقت دے دیا آپ ہمارا ملاک اٹھا کے اچھا ہوں ملاک اٹ گیا پیا نیتر ویکے تا کر کے مراد ریڑھی والے پھر کھیا کنے دن وہ دیر میں ہوئی ہے سارا نام مراد تھا ایمان نال تو ساری بدھو قوم آدھی حضرت آخری دن ہے چلو دعم شریف کول ہے کدامی اپنی جڑا کوئی مان نہیں گروسے شرط ہے ایک نام مراد اور سنو اور سنو یورپ دے اندر جہاں مسیحت نا اتھے جڑا پانی وی مسیحت پتا کہڑا آدھے گٹرا کا پانی فلٹر کر دیں اگریز کے پیشاب مجو کی تی پہنچ بھی میں خیال چھپا کٹی جی اگریز کا موتر پیندا خری اگریز کے موسر نال مراد کا وجو کی مفید نماز پڑھنا خری اگریز صاحب را نہیں ہلے اتو تو بندہ جان چڑا دے سڑکے وائی میاں محمد بخش تو اپنے شیر لکھے سناو سارے تقوی میاں صاحب فرما نے اپنے دیا لو تمیں چڑ چڑ کھائیے اپنے دیش دیا بلا نالو چل چل کھائیے بچ بیا ملکاندر یار میرے کھڑ لائیے سمجھ آ کہ نہیں آئی آر ایسے خری دا فرمان دسے سڈا پیر باہو فرمانے آ فرماندے نے نال کسنگ سنگ نہ کریے کریے سنگی وہ سنگ نہ کریے کل کولو لاجنا لائیے کانا پہ بچے कदी हंस नाथी वन भावें मोतिया चोगी चुगइए कदी तरबू सुनाथी वन भावे तोड़ मके لے جائیے وہاں کڑے خو اور کدی مٹھے لا پاؤ باوی سی ملا گڑ پائیے جو ہے اقبال جھلا کوتے دا سر یا بندے دا بولو کھوتے دا مگز کوتے کے سر چوکھا یا بندے دا سر مگز جڑا ہے ماض ہے ماغب کھوتے دا ماغب زیادہ بھیجا ہے دا زیادہ یا بندے دا بال آدھا دو سو کھوتیا سر کٹے کرو دو سو سر کھوتیا میں بھیجا کٹو کتنا بنتی من پوتے سیر, سیر ضرور ہو سکتی آخر ریڈی تھوڑا جا تھوڑا ہو سی سو <laughs> دا پھر کٹھا کر پانچ من بن سی باغ پانچ من باغ جہا ہے ہوں دے چی ایک بندے کی عقل بنسو دو سو کھوتیا کے منگ و ایک بندے دی عقل بن جائے گی اقبال آدمی سے تین حیات نشئی جڑے نشئی نشئی کنجر کو نہیں جڑا کھوٹا بھی اپنی ما غیرت رکھ کے نرتے پھر کنجر ایڈا جو اپنی جفاچ نہ لٹا لڑنا گوارا بھی نہیں کرتا اکبال آو تک کھو تک کنجر تو بندے دی اکل نہیں بنا سکنا کنجر ووٹ پا اگو شریف ہے درچا مین ایک آدھا چی جی آخ میرا پیر جہاں بڑی شان تیرا پیر ووٹ من کنجر کو برابر پیران ایمانسا یہ کہنا جی پیر کا ووٹ تو کنیا کا ووٹ برابر تھی گیا پیر سکھ دا ووٹ برابر تھی گیا پیر اس کا صرف ایمان دا ووٹ برابر تھی گیا تو پیر کی قدر رہی میں نے آ کے میں فلاحے بندے میری ماں کڈیو سر میری ماں کجری میں لڑکی میں تو ووٹ مننا کیا میں تو کہیں کاری جا کہ میں کہ مراد کا ووٹ من تیری اما کا ووٹ کنجری کا برابر ہو گیا کیا ماں تریجری برابر تو ہو گئی نہ مراد کا لڑتا کیوں موج کٹی چیج تیرے کشل ہوگئے جی نا تو آخنا سی میری ماں کلی ماں میری جی کرو گنا کجری چنگی ہے تو توٹ من کے لم پی تھی سمجھنا مننا ووٹ رانی عزت قدر ماں بہن ہلا کوئی شہ نہیں لے سکتی سلامت کے سڈا اقبال فرما دریز طرز جمہوری بلا میں پختہ کرے شو کہ انسان پختہ آدمی بن سات موت پر سو خوتیاں کل نہیں بنتی متری بج گئی پاسے کافر ایک پاسے مومن برابر کی بٹھا ایک پاسے چوڑا ایک پاسے گلت ایک پاسے گاڑا تارا برابر کی بیٹا مینو ایک آند چی سکولوں میں شعور تقسیم ہوتا ہے میں کہ ڈنگرا جن گل کرنی ہو خود بے شعور ہونا ہے کیوں میں کہ بے وقوفہ اللہ فرماوے اگر اگر میں سکولہ میں شور سب سے بڑے شعور والے ہوں گے کیوں نے سکول بنایا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن نے فرما دل. لا یا شہر لا یا کلو کافر بے شعور ہے کافر بے اکل ہے جنہوں نے اللہ پرماوے بے شعور لانتی تو انہوں نے شعور والا آ کے مسلمان رہے گا فرمائی سکول مسٹر جنا دیا نہیں آخری جنا مسٹر جناح خود بھی ووٹ منگا سوٹ کرتا بھی لڑیا بھی آخیا بھی ہے سب کچھ ایچا سکول والے بھی ووٹ دیا مہینے جمہوریت اور ایک پاسے مسٹر جناح ووٹ ایک پاس نشئی دا ووٹ برابر کہ فرق دو نشئی ہو جان مسٹر جناح کی چھٹی سدکے سدکے مردہ قوم سدکے اکبر آبادی فرماندہ ہے بعد مردن کچھ نہیں یہ فلسفہ مردود ہے قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے <تصفح> <تصفح> اکبرانے یہ کہنا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا یہ <تصفح> <تصفح> غلط ہے یہ فلسفہ موجود ہے ہم نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا بہت کچھ ہوگا اکبر سلیم کیا ہے سلیم یہ ہے کہ قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے اور موجود ہے وقت لگی فردی تو وت اخ مر کے قبر تھی بڑا کچھ ہو سکی بہت کچھ تھیان ہل دس مسٹر جناح کا ووٹ نشئی کا برابر یہ برابر تھا ہوں جینے مسٹر جناح قید آگم او نشئی من گیا نا تو نہ من نش وڈے گا بن گئے تر تھی گئے وقت ہو چار نشے تھی گئے جی شوری کا نہ ہے نا تو ولسا کو بے شور ترمی کو شعور علی بیماری لاؤ اللہ دا بندہ جس اس قوم سا سید الم نڈ کر کے روخل ہر شاعری ختم کر دو لکھ بن کے نبی رسول اللہ دی امت شامل ہونے ہے صدقے جا اپنے آپ کو اپنی قوم تکیل بنے کہ سد الم پاک سرکار وال سوا لاک ندی ہاتھ بن کے امتی بننے آسان چلوتا ہے اور اسا رکھ کے نہیں آنا پہ کی سکیا جگ کھے چلتا ہے جگ ڈوبیا سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے سا آر ایسے فرما دے سنا دیا آ دے نے لگ لگی نو گئی چنگی کوئی بے خدر نیا پیسے گنے مگتے نام مراد روزانہ پتہ نہیں کتنا منگ مانگتے منگتے تو منتے آیاشا کریں خیمے میں ساری رات فلما لے دچا کریں دیں کری نہ گنسی یہ قوم نہ پیسے گنے نہ کہیں نہ گنسی مولوی مسیت کھا گو ہل سجو مسیت کھا گئے بڑی بڑی قوم ہے بھائی ہل بل بل بل بل مجالے مجال حضرت دی مولی دکھ ریت کا دا دانا جو پیا کڑا ہوا شتیرے جو خرا ہوضرت صاحب ماشاءاللہ اللہ اکا کتوں صاف کرائیں شتیر بھل حضرت صاحب سارا سن بال۔ ہے सारा क्या है असल आ दिन जेड़ा चंगा ना ना लगे उन्द्र कई शाह चंगी नहीं लगती जंगा लग उन्दा वला जेजा मर्दी आयब वे उन्दा वाला जे जहा मर्जी ऐब हो कॉम नीन जो चंगा नहीं लगे दीन आला बंद भी चंगा नहीं लगता ना बुराता परिम फिलेम देखते बैठे मन ते घंटे دہ منٹ بتی توڑ گئے دہ منٹ وہ مراد لانتی یار مزہ سارا خراب گل پہ بتی تو آ جائے بند کروا نہ مراد ایک دئی مولی نہیں مگرو لان دے ہب یومی سم لیکن وت بہلے کنے ہے ایک کیا سکوت اصل میں ہنے دینا زیادہ جو ہنس کو کھاوا ایمان نا میں کتری جیڑی آ رہی تھی رات اتویں تر جہ پھر بندے وت پچو پچھو و دے کی وجہ تھے کیوں ودن پیسے والا و دینا کیا دینا دچ جو دینا و رسول اللہ دی امت شادی جیڑی ہے نا وچ کلمے دا اثر ضرور کھڑے <سؤال> <سؤال> ہاں کلمے دار سیاح دن ہی نالی جی پو نا ہی ہی راسی مومن ہوئے اندر ایمان ہو محول ایمان ماہول چمان اندر موجود یہ وقت گل سن سی وہدا نکلک سی, سی بسم اللہ میں غلطی کر کھنا یا اللہ معافی دی رحمت دیتے پتہ ہے نا بدرگ فرما دے لکھ بار مئے تو بنی بے اتبارہ پھر بھی در تیرے آد گیا مینو بخشی بخری شنہ راؤ او پھر بھی در تیرے آد گیا مینو بخشی بخری شنہ समझ न आई दुआ कर सदका मदनी सोने का अल्लाह तू इमान दूंजी हिंदा ही सारा मुल एक मैं गाल करेंदाम मैं कई बंदे उन्होंने शक उत्तू डिठियम तो काबे लगन बिच्छू फरोलियम तो गिरजे लगन कई बंदे उतुरी ठिम तो गिरजे लगेरी ढाबे लगे भोल न मजी वन सह वथ पगारियां सारा कुछ रखी वे है ना उतरे अंग्रेजी छुरे <laughs> अकबरला बाजी फरमें दे अकबर लाबाजी आदे जो बरगट के मौलवी का क्या पूछते हो क्या है لندن کی پالسی کا عربی میں ترجمہ ہے لندن کی پالسی کا عربی میں ترجمہ ہے یہ سہ عربی بولنے والے برآبادی فرما دے آخ میری داڑھی سے رہتا ہے وہ بت کار پر قائم اکی انگریز نا میری داڑھی دھی تو پر۔ برابر تم فسادی ہوتے دہشت گرد بڑا بڑا برابر میری داڑی سے رہتا ہے وہ بت انکار پر قائم مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے جب <صفح> <صفح> دل دکھانا میانا رنگا برابر چلن پہ ترقی ہو سی نباد میں اپنی داڑی منہ نے پچھو نباز میں اپنی آخر میں دلے نہیں تھیں غیرت جو رکھ دے رسویر جہاں تلا اے یہ جڑی جو ہوگی سمے جام مراد دا پوچھ چاہی بتے ہاں پر جنت حرام ہے رسول فرمایا لا يدخل الجنت پر رسول اللہ فرمایا کوئی دلہ جنت نہ بیسی جنت جنت کون بیٹھے بول جنت جہر ہیں نا بدل ہی جنت ہور ہیں نا برا شرم حیا لین پر دیا لین کہنا بول بول جنت دیا ہرا کی تاریف سورت ارراہمان چ پڑ لم یت مس ہن ہن سن قبل تب ایال ربی کمار جنت انہاں نو نسے غیر جن, غیر جن انسان دا جسم تک نہیں لگنے تا سال ہے جان والے ہیا لیا کنج ہو رہا متھے کو لگے سمجھ نہیں لگی ہے امام خدای فرمائیں نا ہار داڑھی ڈیکنی نہ جو بکرے دی داڑھی ہے بتر ود رواج مان پیا نہیں دا گال ہی میرے کو آپ کا لحاظ رکھنے تیرے اللہ رسول میں ہر داڑی دیکھتے نہ بھولنی بکرے من بھی داڑھی ہوئی معلوم تھا دیکھ جانچ پرکھ ہاں ول کہیں کو من نہ من پوری دیکھتے بولنا کوئی داڑیاں نے, کوئی جاڑیاں موتا جان گے مواطا اگ نیارش آدھ داڑیاں نے. کوئی جھاڑیاں کی مطلب جھاڑیاں جھاڑی دا مطلب جی جاڑی کے پچھو نہ لوگ کم دگیڑ شیر بکری تو تپے تو نکل <laughs> चंगा बंदे तो बोली कौमदारी दाढ़ी आला चंगा बंदी आला बंदा चंगा है अगू तो थी सी ओहरे लख रुपया ना मुराद लुट कि में بعد مولایا باغ داڑی ہاتھ اتنا مراد کیا دی فراڈ کر کے میرے چٹا چنگا فراڈ کی پہ آ کے داڑھی دیکھ حضرت اگر فاروق آدم فرمین بندہ دیکھنا نال کمے یا سفر کر سفر بندے یا سفر, سفر کرمسایا بن یا کاروبار کر کھل داڑھی تو پچھانی بیٹھی داڑھی تو نہ پچھانی بندہ نہیں پچھنی داغ لیکن ہار ہر کوئی مان تمہیں کرا تھا بار سورت اللہ تعالی ایک دے سوال لکھیا ہے کی لسالہ میں نے لیاز قادری کا شیر کے جو ایک پڑے میری کیسٹان سن لوگ کیسٹان وضاحت رہی ساری پانچ موضوع لایا اللہ تعالی حضور دس کے امل سمجھ اتار فرماوے روزہ اختتام کرنا میری غلطی کتا اللہ تعالی معاف کرے جو درست اور صحیح گل نکلی اللہ تعالیٰ قبول فرماوے آخر دعوا نان کہ اترما اور اجازت بخشو اللہ سیدنا محمد علیہ و اللہ سنیا حق دی ہدایت دشمنان اسلام متباہ فرما دارین کی شہادت دے اف وافیت مفاد دے یا اللہ غیرت علی زندگی تا آن عزت آبرو ہر تو تم محفوظ یا اللہ نفس دے شرط عطا فرما زندگی کاملی سلام والی موت کامل ایمان والی سونے محمد دے نام دی ویل فرما